باب نمبر ایک نکاح اور سسرالی رشتہ نکاح اور سسرالی رشتہ اللہ رب العزت کی بڑی قدرت کا مظہر ہے ارشاد فرمایا الَّذِي خَلَقَ مِن الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وہ اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اسے نصب والا اور سسرالی رشتہ والا کر دیا اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک نطفہ کے ہزاروں جز میں سے ایک جز سے ایسا انسان پیدا کیا جس میں سینکڑوں آساب اور رگے اور ہڈیاں اور مختلف قسم کے گوشت کے ٹکڑے اور چمڑا بال ناک اور نقشہ بنایا دل اور گردے کے اسرار اور رموز پر مشتمل اجزاء بنائے اور پھر اس کو اپنی قدرت سے ماں کے نطفے سے ملایا کھانے پینے کے راستے اور اس کے لیے دانت و زبان بنائے انسان کے بتن کے عجیب و غریب نقشے اور پرزے بنائے آنکھ ناک کان کے محیر الحقول آدھا بنائے دماغ کی باریک سے باریک قلقت یقیناً رب قادر کی ذات پر شاہد ہے اسی طرح اس نطفے میں سے کسی کو نر اور کسی کو مادہ بنایا اور ان دونوں میں ہر ایک کی فطری وراثت اور دونوں کے خاندان کے خصائص سے متعلق انسان اگر وقت اور باریک بینی سے سوچے تو اس کا دماغ چکرا جائے گا کہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ ان مختلف اخلاق و اوصاف کو اس نطفے سے پیدا کرتا ہے رَبُّكَ پھر ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بچے کس قدر مختلف شکل و صورت اور مختلف عادات و اتوار کے ہوتے ہیں کچھ باپ کے نسبت سے دادا پر دادا کی شکل و اخلاق کے ہوتے ہیں اور کچھ ماں کے نسبت سے ماموں اور نانا و پرنانا کے اخلاق و اشکال کے ہوتے ہیں بے شک اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان کے مواد تخلیق جن میں چند بے جان مادے تھے جن کو رب قدیر نے ترکیب دے کر ایک حیرت انگیز ہستی بنا کر کھڑی کر دی جس کو انسان کہا گیا اور اس کے اندر احساسات جذبات شعور عقل و فہم سوچ اور تخیل کی عجیب قوتیں پیدا کر دیں اور پھر اس کے اندر سلسلہ نسل کے لیے پانی کو ذریعہ بنایا اسی پانی کے نطفے کو ایک دوسرے کی طرف میلان کا اصل سبب بنایا اور پھر اسی ایک مادہ تولید سے دو صنف مرد اور عورت بنائے اور اس تناسب کے ساتھ کہ آگے چل کر میاں اور بیوی بن سکیں تاریخ میں ایسا نہیں سنا گیا کہ کسی قوم میں صرف مرد ہی مرد پیدا ہوں یا پھر صرف عورتیں ہی عورتیں پیدا ہوں یقیناً یہ ایک ایسے خالق کا کرشمہ ہے جو بے مثل اور بے پایاں قدرت کا مالک ہے نکاح کی تعریف نکاح کی تعریف یہ ہے کہ وہ عقد شرعی جس کے بنا پر شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے شہوت پوری کرنا جائز ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس تعریف کی دلیل ملتی ہے ستق اللہ فینسا فانکم اخذتموهن بامان اللہ واستحللتم فروجهن بكلمات اللہ کہ عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت اور امان دے کر لیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے حکم اور شریعت سے حلال کیا ہے شادی فطری رشتہ ہے اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا اور وہی جانتا ہے کہ کیا چیز اس کی مصلحت میں ہے اور کس چیز سے اس کے اندر فساد پیدا ہوگا اسی لیے اس رب رحیم نے انسان کو اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے اسے اس کی عقل کے بھروسے نہیں چھوڑا بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے تمام امبیا کو اپنی عبادت کے طریقوں اور زندگی کے سلیقوں کو سکھانے کے لیے بھیجا آدم اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا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 تو جس طرح اللہ نے تمام انسانوں کو عبادت سلاد و زکوات کے طریقے بتائے اسی طرح انہیں نکاح و شادی کے احکام بھی بتائے جس قوم نے ان آداب و احکام کو برتا ان پر عمل کیا وہ دنیا میں بڑھے پلے اور خوشحال رہے اور جنہوں نے ان کی مخالفت کی وہ دنیا ہی میں اس مخالفت کی سزا پا گئے اور آخرت کا عذاب شدید تو ان کا انتظار ہی کر رہا ہے اسی شہوت کو پوری کرنے کے لیے جب قوم لوت نے غلط طریقہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بستیوں سمیت اوپر اٹھا کر نیچے کی طرف پھینک کر ہلاک کر دیا جم رونا جلیاں میند مِن <بِبعِيدًا> پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہ باتہ کنکریلے پتھر برسائے شری نکاح اور شادی کے بغیر شہوت رانی نسل انسانی کا قتل و فنا ہے جن قوموں نے عورت کی آزادی کے نام پر اس کو گھر سے باہر نکال کر آوارگی دے دی ان کے یہاں نکاح کے مقدس رشتے کا کوئی احترام نہیں اگرچہ وہ لوگ شکلی و سوری طور پر شادی بھی کر لیں تو ان کے اپنے خود ساختہ قانون میں عورت کی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی دوسرے مرد سے راہ و رسم رکھنے سے اسے روکا نہیں جا سکتا اسی طرح مرد بھی اپنی شہوت کو کسی اور عورت سے پوری کرنے میں آزاد ہے ایسے حالات میں یقیناً شریع نکاح کی خوشگوار زندگی آزاد زندگی میں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی گندی اور گھناؤنی زندگی گزارنے کی عادی قوموں میں شادی کا رشتہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے اجتماعی مفاسد پیدا ہوئے خاندانی بندھن کمزور ہو کر ناپید ہوا جا رہا ہے نکاح کا شریف رشتہ انبیاء و رسول کی سنت ہے ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَسْوَاجًا وَذُرِّيَّةً یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول پھیجے اور ان کے لئے بیویاں اور اولاد بھی ہم نے دی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی یعنی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں شادی کرو کیونکہ میں تمہاری افزائش اور بڑھوتری پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا جو صاحب استطاعت ہو شادی کر لے اور جس کو مال استطاعت نہ ہو تو وہ سوم رکھے کیونکہ سوم اس کی شہوت کو توڑ دے گا بیوی بچوں اور پوتوں کا ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے واللہ جالے نکم من ا فسیک از ج اجے ر من ازجیکم بنی ن وہف دیتے ہوں اللہ ہی نے تمہارے لئے تم ہی میں سے بیویاں بنائیں۔ اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے بنائے اور پاک اور اچھی چیزوں کی روزی دیی۔ نکاح اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے ارشاد فرمایا ومن آیاته ان خَلَقَ قل کم ازوا أَزْوَاجًا و إِلَيْهَا وَجَعَلَ کم اوتو وَرَحْمَةً ان فِي آیا تل قومی يَتَفَكَّرُونَ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یقیناً میاں بیوی کے بنانے میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں نکاح کے ذریعے دونوں کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس کا درجذبہ رحمت و شفقت دونوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ جو مرد اور عورت کبھی ایک دوسرے سے مانوس و متعارف نہ تھے دونوں کو شادی کے بعد ایسا کر دیتا ہے کہ دونوں ایک جان دو قالب کی طرح ہو جاتے ہیں مرد عورت کا خادم اور عورت مرد کی لونڈی کی طرح ہو جاتی ہے ہر ایک دوسرے کی خدمت اور خوشی میں اپنی خوشی اور سعادت سمجھنے لگتا ہے کیونکہ فطری طور پر اللہ خالق اور قادر نے ان کو ایسا مجبور کر دیا ہے کہ ہر ایک اپنے فطری تقاضوں کو دوسرے کے جسم میں پائے اور دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہو کر پوری زندگی کو گزارنے کا تہیہ کر لیں اور ایسی محبت مطلوب الہی ہے کہ اس رشتے سے دونوں الگ نہ ہو اور اگر ایک جان دو قالب کی محبت کا وجود نہیں ہوا یا کبھی رہا ہو لیکن اس رابطہ و تعلق میں دراڑ پڑ گئی ہو تو رب الرحيم نے اس شغاف اور درار کو ختم کرنے کی کوشش کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا وفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا اور اگر میاں بیوی بی میں اختلاف کا ڈر ہو تو دونوں کی طرف سے صلح کرانے والوں کو بھیجو اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ دونوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا اللہ جاننے اور خبر رکھنے والا ہے ایک دوسرے کی بے سبب جتائی اللہ کو پسند نہیں اسی وجہ سے اختلاف مابین زوجین کے وقت بھی اللہ نے صلح کرانے کا حکم دیا اور طلاق کے شروط و آداب کو حکیم و خبیر رب نے ایسے انداز پر مشروف فرمایا ہے کہ اگر مسلمان ان کو بچا لائے تو شاید طلاق کی واردات کم سے کم ہو جائیں